السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين ولا قبط للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبؤث رحمةً للعالمين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن اهتدى بهده واستنى بسنته ليوم الدين وبعد قبل احترام معزز و مکرم ناظرین و مشاہدین و مشاہدات بڑے گناہوں کی پہچان پر ایک سلسلہ شروع کیا گیا ہے اسی کے حوالے سے آج ہماری گفتگو ہوگی آج بڑے گناہ کی پہچان نمبر سکس یا نمبر 6 پر ہم گفتگو انشاءاللہ کریں گے اور وہ علامت یہ ہے کہ جس گناہ کے کرنے والے کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ استعمال کریں کہ لئی سمنہ وہ ہم میں سے نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بڑا گناہ ہے جس گناہ کے بارے میں یا اس کے کرنے والے کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ استعمال کریں کہ لئی سمنا وہ ہم میں سے نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بڑا گناہ ہے قبل اس کے کہ میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ ایسے گناہ پیش کروں جن کے بارے میں ہمانبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لئی سمنہ اس سے پہلے میں لئے مننا کا معنی اور مطلب بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں کیونکہ اس لفظ کے معنی کی تعین میں خوارج گمراہ ہو گئے انہوں نے کہا کہ لئے سا کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان باقی نہیں رہتا وہ دین اسلام سے خارج جاتا ہے ہمیشہ کے لیے جہنم کا مرتکب ہو جاتا ہے حالانکہ لئے سمنا کا مطلب یہ نہیں ہے لئی سمنا کا مطلب جو علماء نے بیان کیا وہ یہ ہے کہ وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے یہ اس کا مطلب بیان کیا گیا یہ مطلب ہے کہ اسلام کا جو طریقہ ہے یا مسلمانوں کا جو طریقہ ہے اس طریقے پر نہیں ہے اس طریقے پر نہیں ہے یعنی یہ گناہ جو انسان کر رہا ہے یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے اس کا مطلب یہ نہیں کوئی دین اسلام سے نکل جاتا ہے اس کے ایمان کی مکمل طور پر نفی نہیں یہاں پر ہے وہ مومن یا مسلمان باقی رہتا ہے اس کے ایمان میں اسلام میں نقص ہے کمی ہے اس گناہ کے کرنے کو جیسے سے بڑا گناہ ہے لیکن وہ دین اسلام سے نہیں نکلتا سلف صارحین نے علماء نے جو لئی سا کا کمانا بیان کیا ہے وہی وہ بیان کیا دین اسلام سے خارج ہو جانا یہ مطلب نہیں ہے جیسا کہ خوارج نے اس کا مطلب لیا تو ان کا کہنا سراسر غلط ہے اس پر باقاعدہ اجما ہے علماء کا سلب کا کہ لئی سمنا کے کہنے سے کوئی اسلام کے طریقے اسلام سے نہیں نکل جاتا ہے بلکہ اسلام ہی پر باقی رہتا ہے اور مطلب یہ ہوتا وہاں پر کہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے یعنی اسلام ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا یا اسلام نے ہمیں اس کے کرنے کا حکم نہیں دیا ہے یا یہ مسلمانوں کا طریقہ مسلمانوں کا شعار ان کی پہچان نہیں ہے مسلمانوں کی سیرت یا ان کا ان کی عادت یا ان کا طریقہ یہ نہیں ہے یہ اس کا معنی اور مطلب ہوتا ہے یہ معنی ہرگز نہیں ہوتا کوئی اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے اب آئیے کچھ ایسے گناہ ہم یہاں بیان کرتے ہیں جن کے بارے میں اللہ قرصول صلی اللہ علیہ وسلم نے لئی سمن کلب استعمال کیا صحیح مسلم کی روایت ہے ابو حرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرنے والے فرماتے ہیں کہ اللہ کے سلی فرمایا فلح سمنا جس نے ہمارے اوپر تلوار اٹھایا یا ہتھیار اٹھایا وہ ہم میں سے نہیں ہے یعنی جس نے ہمیں جس نے مسلمانوں پر تلوار اٹھائی یا صلاح یعنی اسلحہ یا ہتھیار اٹھایا وہ ہم میں سے نہیں ہے یعنی مسلمانوں کے دلوں کے اندر خوف پیدا کیا مسلمانوں کو تلوار سے یا اسلحہ سے ڈرایا وہ ہم میں سے نہیں ہے اب آپ یہ سوچ لیں کہ جب آپ نے ایسے شخص کے بارے میں فرمایا جو کسی مسلمان کو کسی اسلحہ سے کسی تلوار سے یا دھاری دار کوئی بھی مادہ ہو اس سے کسی کو ڈراتا ہے اور اس کے لیے اٹھاتا ہے اور اس کو گویا کہ دھمکی دیتا ہے کہ ہم تم کو تلوار سے یا اس ہتھیار اور اس اسلحہ سے قتل کر دیں گے مار دیں گے جب ہمارے نبی نے یہ فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے تو جو مسلمانوں کا قتل عام کرتے ہوں انسانوں کا خون بہاتے ہوں بچوں کو قتل کرتے ہوں بوڑھوں کو قتل کرتے ہوں معصوموں کو قتل کرتے ہوں ایسے لوگوں کا پھر کتنا بڑا یہ عمل کتنا بڑا جرم ہوگا جب ہمارے نے ایسے شخص کے بارے فرمایا جو تلوار اٹھائے یا ہتھیار اٹھا لے یعنی ہتھیار اٹھا کر کے دھمکی دے قتل کرنے کی اس نے قتل نہیں کیا صرف تلوار اٹھایا یا اسلحہ اٹھایا ہتھیار اٹھایا اور دھمکی دی ڈرایا اس کو تو ہم نے بھی فرماتی کہ ہم اس سے نہیں ہے تو جو مسلمانوں کا یا انسانوں کا قتل عام کرے وہ کتنا بڑا مجرم ہوگا کتنا بڑا گنہگار ہوگا وہ اسلام کے اندر جب پانی بہانے سے منع کیا گیا ہے تو کسی انسان کا خون بہانا کیسے جائز ہوگا اسلام خون کی مال کی عزت کی جائیداد کی سب کی حفاظت کا, کی تعلیم دیتا ہے اور اس پر ابھارتا ہے تو بھی فرماتے جو ہم میں سے جو ہم پر ہتھیار اٹھائے وہ ہم میں سے نہیں ہے منغشنا فل سمنہ جو ہمیں دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے اسلام ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ سچائی کے ساتھ ایمانت داری کے ساتھ پیش آئیں ہمارا معاملہ صاف ہو اس میں دھوکہ نہ ہو دھوکہ دہی نہ ہو اور اس طریقے سے معاملہ ایک واضح اور صاف ہو یہ اسلام میں حکم دیتا ہے لہذا اگر کوئی کسی کو دھوکہ دیتا ہے چاہے مشورے میں دھوکہ دے تجارت میں دھوکہ دے مال میں دھوکہ دے خرید و فروخت میں دھوکہ دے یا شادی بیاہ میں کسی بھی چیز کے اندر دھوکہ دے ہمانبی بھی صلی اللہ علیہ وسلماتے ہمیں سے نہیں ہے اور سب سے بڑا دھوکہ توحید کا دھوکہ ہے دین کا دھوکہ ہے کہ انسان یا کوئی عالم کوئی شخص لوگوں کو توحید کے نام پر سنت کے نام پر گمراہ کرے اور انہیں شرک کی تعلیم دے بدات اور خرافات کی طرف بلائے رسم و رواج کی طرف بلائے سنت اور حدیث اور توحید کی طرف نہ بلائے یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے پوری انسانیت کے ساتھ پورے لوگوں کے ساتھ تو دھوکہ سے مراد صرف یہی دھوکہ نہیں ہے کہ شادی بیاہ میں تجارت میں مال میں دولت میں خرید و فروخت میں یا کسی سامان کے عائب کے چھپانے میں یا بتانے میں نہیں یہ تو ہی ہے اس کے اندر شامل لیکن یہ بھی دھوکہ ہے کہ کوئی انسان اس کے پاس علم نہیں ہے لیکن اس پر اعتماد کرتا ہے اور وہ آدمی اسے گمراہ کر رہا ہے اسے توحید کے نام پر شرک پھیلا رہا ہے اس کے اندر سنت کے نام پر بدعت پھیلا رہا ہے اور اطاعت کے نام پر معصیت کی ترویج و اشاعت کر رہا ہے یہ بھی دھوکا اور سب سے بڑا دھوکہ ہے کیونکہ اس دھوکے کا تعلق آخرت سے ہے اس سے انسان کی آخرت خراب ہوتی ہے خراب ہوتی ہے تمہارے بھی خماتے کہ منگشنا فلحی سمنا جو ہمیں دھوکہ دے وہ ہمیں سے نہیں ہے اس طریقے صحیح مسلم کی روایت کے اندر ہے ابو حیرض اللہ روایت کرنے والے کہتے ہیں کہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم مر اللہ صبرت تو عامن گلے کا ایک ڈھیر تھا وہاں سے آپ کا گزر ہوا فعد خلیہ تو آپ نے اپنے ہاتھ کو سندر داخل کیا گلے کے اندر فنا لت اساب اہو بل الن تو آپ کی انگلوں کو تری محسوس ہوئی فقال اما ہیہ صاحبت عام تو آپ نے فرمایا اے غلے کے مالک اے غلّے والے کیا ہے قال صحاحبت سما یا رسول اللہ اس نے کہا کہ بارش میں کچھ سامان بھیگ گیا تھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ نے فرمایا افلا جالتح فوقت تعم کاہ الناس تم نے اسے غلے کے اوپر یعنی اوپر کیوں نہیں رکھ دیا اس کو تاکہ لوگ اسے دیکھیں من گشا فلح سبنی جو دھوکہ تھے وہ ہم میں سے نہیں یہاں بھی دھوکا تھا مال گیلا ہے نیچے اور اوپر مال سوکھا ہے آج کتنا زیادہ دھوکہ دیا جاتا ہے تجارت کے اندر لوگ نیچے خراب سامان رکھ دیتے ہیں اوپر اچھا سامان رکھ دیتے ہیں پانی ڈال دیتے ہیں مار دیتے ہیں اس کے اوپر سامان کے اوپر آپ دیکھیں آپ گوشت لینے کے لیے جائیں ہمارے ملکوں کے اندر جو کسائی ہوتا ہے وہ ذبح کرنے کے بعد جانور کو خوب پانی مارتا ہے اور پانی جو فری ہے اس کو گوشت کے بھاؤ میں بیچ دیتا ہے. اگر آپ ایک کلو گوشت لیتے ہیں تو یقین جانی اس میں کم سے کم دو سو گرام یا ایک باؤ یا کم سے کم ڈیڑھ سو گرام دو سو گرام تو پانی ضرور ہوتا ہے سات سو روپیہ کلو گوشت گویا کہ اس نے سات سو روپیہ کلو میں آپ پانی آپ کو بیچ دیا اس طریقے سے پیاز ہے لہسن ہے اور دیگر چیزیں ہیں اس پر پانی ڈال دیتے ہیں اور جو یعنی ایک کلو کا سامان جو ہوتا ہے اس میں پاؤ کلو پانی آپ کو مل جاتا ہے یہ کیا یہ دھوکہ دینا ہے یہ کیا یہ دھوکہ دینا ہے یہ قطن ایسا کرنا جائز نہیں ہے سامان آپ نیچے خراب رکھ دیں اوپر اچھا رکھ دیں انسان اوپر دیکھتا نیچے نہیں دیکھ پاتا کچھ لوگ نیچے دیکھنے سے منع بھی کرتے ہیں تو یہ کیا ہے یہ بھی دھوکہ دینا ہے اور یہ بڑا جرم ہے ایسا کرنے والا مجرم ہوتا ہے گار ہوتا ہے جب تک توبہ نہیں کرتا کیونکہ بڑے گناہوں کی توبہ مفرت کے لیے توبہ ضروری ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر دے اگر توبہ کر لیا تو توبہ کرنے سے اس کا گناہ معاف ہو جائے گا تو یہ بڑا گناہ ہے یہ کہ انسان کسی کو دھوکہ دے تو معلوم یہ ہوا کہ کسی مسلمان کو قتل کی دھمکی دینا یا ہتھیار اٹھانا یا دھوکہ دینا یہ بڑے گناہوں میں سے ہے سے بچنا ہمارے لیے ضروری ہے ایسے ہی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث سے کہتے ہیں کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ سمینت الخد وہ ہم میں سے نہیں ہے جس نے اپنے رخسار کو پیٹا اپنے گال پر تھپڑ مارا یعنی نوحہ کیا ماتم کیا کسی کو فات پر اپنے اپنے آپ کو تھپڑ مارتا ہے اور چیخ کرتا ہے پکارتا ہے آہوبکا کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے یہ زمانہ جاہلیت کی چیزوں میں سے تھی جب کسی کو فات ہو جاتی تھی تو کیا کرتے تھے وہ اپنے گریبان چا کرتے تھے اور کپڑے پھاڑتے تھے اور اس طریقے سے رخسار پیٹتے تھے یہ ساری چیزیں کیا کرتے تھے تو آفرمت ہمیں سے نہیں ہے وہ الجیوب جعوب اور اپنے گریبانوں کو اس نے پھاڑا کپڑے کو پھاڑا اس نے یہ ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں یہ اللہ رب کے فیصلے پر ناراضگی ہوتی ہے ہمیں اللہ کے فیصلے پر راضی ہونا چاہیے اللہ نے فیصلہ کیا, کیا کیونکہ کی موسب کے لیے ہے ہمیشہ کسی کے لیے نہیں ہے ایک نہ دن سب کو موت آنی آنی ہے یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے لہذا اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر انسان کو راضی رہنا چاہیے یہ سب کرنا یہ کیا ہے یہ اللہ اربامن کے فیصلے پر ناراضگی ظاہر کرنا اعتراض کرنا ہے گویا یہ کہ کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ تون اسے وفات کیوں دی اسے ابھی وفات کا وقت نہیں آیا موت کا وقت نہیں آیا تو نے کیوں اس کو وفات دے دی انسان ناراضگی ظاہر کرتا ہے یہ قطان جائز نہیں ہے یہ سب زمانۂ جاہلیت کے اندر ساری چیزیں موجود تھیں اور اسلام زمانے جاہلیت کی چیزوں ختم کرنے کے لئے آیا لہذا ایسا کرنا قطان درست نہیں ہے ہاں اگر انسان کی آنکھوں سے آنسو گر جاتے ہیں تو اس میں کوئی حرض کی بات نہیں ہے لیکن چیخنا رونا چلانا اور گری چاک کرنا یا اس طریقے سے اپنے رخسار کو پیٹنا کپڑوں کو پھاڑنا واویلا مچانا ہنگامہ کرنا شور کرنا آہوبین کرنا ساری چیزیں حرام ہے شریعت کے اندر وہ دا اب اور اس نے جاہلیت کی پکار پکاری جاہلیت کی پکار کیا ہے وہی نوحا کرنا ماتم کرنا چیخنا چلانا آہو بکا کرنا میت کا نام لے لے کر کے سینہ پیٹنا یا عصبیت کی طرف بلانا یہ ساری چیزیں زمانۂ جاہلیت کی چیزیں ہیں لہذا جو ایسا کرتا ہے ہمارے بسمات میں سے نہیں ہے یہ صحیح بخاری کی روایت لہذا اس سے بچنا بھی ہمارے لیے ضروری اللہ کے فیصلے پر انسان راضی رہتا ہے اس کی زندگی خوشی خوشی گزرتی ہے اطمینان کے ساتھ گزرتی ہے اسی کی زندگی میں سعادت رہتی ہے جو انسان اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہتا ہے کیونکہ اللہ ربرابن حکیم ہے اللہ علیم ہے ہر چیز پر قادر ہے اللہ جانتا ہے ہمارے بارے میں کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے کیا بہتر نہیں موت بہتر ہے یا زندگی بہتر ہے اولاد بہتر یا اولاد کا نہ ہونا بہتر ہے مال بہتر یا مال کا نہ ہونا بہتر ہے یہ اللہ تعالی ہمارے لیے زیادہ بہتر جانتا ہے ہمارے پاس بہت محدود علم ہے اگرچہ بظاہر ہمیں نظر آتا ہے کہ ہمارے لیے خیر نہیں ہے لیکن وہ آشان تک رہشین ہم خیر القُم ہو سکتا جس جس چیز کو تمہیں جو چیز تمہیں ناگوار گزرتی ہو اسی کے اندر تمہارے لیے بھلائی اور بہتری ہو لہذا کبھی بھی اللہ کے فیصلے پر انسان کو اطراض نہیں کرنا چاہیے وفات ہو گئی کسی کی موت ہو گئی اللہ کے فیصلے پر راضی رہے کہ اللہ تا انہ ہو انہ راجی ان کہے کہ ہم سب اللہ کی طرف پڑھ کر کے جانے والے بیماری آتی ہے انسان علاج کرے دعا کرے اور اللہ کے فیصلے پر راضی کر رہے صبر کرے صبر کرنے کا حکم دیا گیا کہ انسان صبر کرے اور صبر پہلی بار ہوتا ہے یعنی کہ دو سال کے بعد یا چند ہفتوں کے بعد آپ کو صبر آگے یہ صبر نہیں ہے ان نم صبر اند صدمت پہلے صدمے کے وقت صبر ہوتا ہے یعنی کہ پہلے آپ ماتم کر لیں نوحہ کر لیں چیخ لے چلا لیں آگا کر لیں اور ناراضگی جتائیں لوگوں سے اور دو چار پانچ ہفتے مہینے کے بعد صبر کر لیں کم نے صبر کر لیا یہ صبر نہیں ہوتا ہے یہ تو زمانہ انسان کو صبر سکھا دیتا آپ کر ہی کہہ سکتے ہیں آپ اتنے مجبور ہیں کہ اللہ کے کیا کسی کی روح کو واپس کر سکتے ہیں کیا کسی کی جان واپس کر سکتے ہیں کسی کی زندگی واپس کر سکتے نہیں جو مر گیا مر گیا چلا گیا دنیا سے کچھ نہیں کر سکتے ہم پوری دنیا والے مل جائے کچھ نہیں کر سکتے اس لیے دو تین مہینے یا دو چار دن کے بعد صبر آئی جاتا ہے اس لیے وہ صبر نہیں انبر و امداد صدم تلولا پہلی بار جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے پہلے صدمے کے وقت صبر یہ صبر کہلاتا ہے جی یہ صبر نہیں ہے کہ انسان خوب رو لے چیخ لے چلا لے اور پھر بعد میں بولے کہ ہم کو صبر ہو گیا صبر نہیں ہے تو یہ جاہلیت کی پکار ہے نوحہ کرنا ماتم کرنا اس زمانے جاہلیت کی تو چیزیں موجود تھیں جب کسی کو فات ہو جاتی تھی تو روڈوں پر چوراہوں پر یا جہاں لوگ اکٹھا ہوتے تھے بازاروں میں اور گلی گلی کوچے کوچے جا کر کے میت کے خوبیاں بیان کرتے تھے اور میت کے اچھی چیزوں کا ذکر کرتے تھے اس کا نام لے لے کر کے دعائی دیتے تھے یہ ساری چیزیں کیا کرتے تھے تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام چیزوں کو منع فرمایا تو اس سے معلوم ہو کہ یہ بھی بڑے گناہوں میں سے یہ ایک بڑا گناہ ہے بڑے افسوس کی بات ہے یہ چیز بھی آج ہمارے معاشرے کے اندر پائی جاتی ہے خاص طور سے جو عورتیں ان کے اندر آہوبین کرتی ہیں ماتم کرتی ہیں سینہ کو پیٹتی ہیں اور ایک جماعت یہ باقاعدہ ان کا دین ہی یہی ہے, ہے ان کا مذہب ہی ہے ان کا دین ہی یہ ہے اور روافظ ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالی کے وفات پر وہ ماتم کرتے ہیں قاتل خود ہے اور خود ماتم کرتے ہیں اور یہ سزا ان کو مل رہی ہے آگوں پہ چلتے ہیں زنزیروں سے پر جسم کو لوگ کرتے ہیں چاخوں سے پر جسم کو مارتے ہیں بالوں کو کاٹتے ہیں اور گریبان پھاڑتے ہیں اور اس طریقے سے آگ پہ چلتے ہیں اور نہ جانے کتنی کتنی سدائیں ان کو دنیا ہی کے اندر اللہ تعالیٰ دے رہا ہے اللہ کے دین کو چھوڑا ربی کے دین اور سنت کو چھوڑا سریعت کو چھوڑا صلب سالین کے عقیدہ منہج کو چھوڑا صحابہ سے مغد کیا عداوت کیا صحابہ سے نفرت کی صحابہ کو گالیاں دینے والے اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں ان کو سزا دے رہا ہے کہ دنیا ہی میں ان کو ایسی تکلیفیں مل رہی ہیں اور ایسی ان کو پریشانیاں اور مصیبتیں ہو رہی ہیں ان کا دین ان کی پہچان بن گئی ہے روافذ کی چیخنا ماتم کرنا ہر سال جب محرم کی دست تاریخ آتی ہے بلکہ محرم کے شروع ہوتے ہی یہ ساری چیزیں ان کے ہاں شروع ہو جاتی ہیں خاص طور سے محرم کی دستاری کو یہ ساری چیزیں لوگ کرتے ہیں نا از بلّہ نظال کی اللہ کی طرف سے ان کے لیے اقاب ہے اللہ کی طرف سے ان کے لیے سزا ہے اللہ کی طرف سے انتقام ہے ان کے لیے جو صحابہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو سچے ساتھیوں کو جو گالی دینے والے ان کے لیے دنیا ہی کے اندر سزا ہے اس طریقے سے عبد اللہ بن عمر صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے سور صلی اللہ علیہ ومایا لئی سمن ملّم ہم صغیر نہ وہ ہم میں سے نہیں جو ہم میں سے چھوٹوں پر رحم نہ کرے میں حکم دیتا ہے کہ ہم چھوٹوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ کریں نرمی کا معاملہ کریں نرمی سے پیشان پر سختی نہ کریں وہ ہماری رحمت و شفقت کے محتاج ہیں مستحق ہیں یا رفحق کا کبی رینا اور وہ ہم میں سے بڑے کا حق کو نہ جانتا ہو ہم میں سے نہیں ہے بڑا ادب کرنا بڑے کا ادب کرنا احترام کرنا ہر بڑے کا چاہے عمر کے لحاظ سے بڑا ہو دین کے لحاظ سے بڑا ہو یا علم کے لحاظ سے بڑا ہو یا اور کسی کے لحاظ سے بڑا ہو جس بڑک کا اسلام کے اندر اعتبار کیا گیا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان اس کے حق کو جانے اس کا ادب کرے اس کا احترام کرے عزت سے اس کے ساتھ پیش آئے چھوٹوں پر رحمت کرنا اور بڑوں کے ساتھ محبت سے پیار سے اور ادب احترام کے ساتھ پیش آنا یہ دین اسلام ہمیں اس چیز کی تعلیم دیتا ہے یہ رحم و منفی عرض یا منفی تم زمین والوں پر رحم کرو اللہ تعالیٰ جو آسمان پر ہے وہ تم پر رحم کرے گا تمہارے ساتھ رحمت کا معاملہ برتاؤ کرے گا تو دین اسلام ہمیں بچوں کے ساتھ شفقت سے پیش آنا پیار کرنا محبت کرنا ان کو بوسے دینا اور ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا یہ اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس چیز کا حکم دیا اور اگر سختی کی ضرورت ہے تو سختی بھی کی جائے سات سال کے بچے ہو جائیں نماز نہ پڑھیں ان کو انہیں سات سال کے ہو جائیں نماز پڑھنے کا حکم دیا جائے گا دس سال کے ہو جائیں نماز نہ پڑھیں مارنے کا حکم دیا گیا ہے لیکن مارنا یہ تعلیم کے طور پر ہو تربیت کے طور پر ہو انتقام کے طور پر نہ ہو غصہ نکالنے کے طور پر نہ ہو ایسی مار مارو جس سے ان کی اصلاح ہو اگر یہ ہو کہ نہیں اصلاح نہیں ہوگی تو انسان سے پرہیز کرے تو انسان اے, تعلیم اور تربیت کے لحاظ سے بچوں کو مارتا ہے یعنی ایسی مار نہ مار دے کہ بچے کی بینائی ختم ہو جائے بچے کا جو ہے سماعت کا پردہ پھٹ جائے بچے کی انگلی ٹوٹ جائے یا اس طریقے سے کہ کے دانت ٹوٹ جائے یہ قطع ایسا مارنے کا ثبوت نہیں ہے سمارنا جائز نہیں ہے مارنے کا مطلب صرف کیا ہے تربیت کرنا اور اس کی اصلاح کرنا مقصد ہے نہ یہ کہ انتقام لینا اور جذبات پر اے, کنٹرول نہ کرنے کو جیسے اے اس کو نقصان پہنچا دینا اس طریقے سے کتنے ایسے لوگوں کے بارے میں سننے میں آتا ہے کہ بچہ پڑھنے میں غلطی کیا اور اس کو اس قدر زور سے مارا کہ اس کے سننے کی طاقت اور جو پردہ ہوتا پھٹ گیا اور خود جا کر کے علاج بھی کیا لاکھوں روپے کا خرچ بھی آیا یہ سب بالکل صحیح نہیں اور ہمارا معاملہ تو یہ ہے کہ ہم دنیا کے لیے بچوں کو مارتے دین کے لیے نہیں مارتے نماز کے لیے کوئی اپنے بچوں کو نہیں مارتا لیکن دنیا کے لیے مارتا اگر بچہ کم نمبر لے کر کے آیا کسی کسی سبجیکٹ کے اندر یا بچے کا رزلٹ اچھا نہیں نکلا یا بچے نے گلاس توڑ دیا بچے نے پانی گرا دیا بچے نے کپڑے پر پیشاب کر دیا یا اور کوئی نقصان پہنچا دیا کوئی سامان توڑ دیا چند روپیے کا ہم فوراً تھپڑ کس دیتے ہیں لیکن وہی بچہ دس پندرہ بیس سال کا ہو گیا نماز نہیں پڑھتا دس سال کا پندرہ سال کا نماز نہیں پڑھتا ہم اس کو کچھ نہیں کہتے اس کو نہیں مارتے کیوں ماریں گے جب ہم خود نماز نہیں پڑھتے تو جو خود نہ پڑھنے والا انسان کیسے اپنے بچے کو مار سکتا ہے تو ہم نے پیمانہ بدل دیا دنیا کے لیے بچوں کو مارتے ہیں دین کے لیے نہیں مارتے شریعت نے ہمیں دین کے لیے مارنے کا حکم دیا وہ بھی ادب کے دائرے میں اور تعلیم کی خاطر تربیت کی خاطر نہ یہ کہ انتقام کے لیے اور نہ یہ کہ اپنے غصہ کو یعنی ٹھنڈا کرنے کے لیے کہ وہ کمزور ہے اس لیے مار رہے ہیں ہم اس کو قطع جائز نہیں کچھ لوگ عورتوں کو مارتے ہیں عورتیں بھی جو ہے ہماری رحمت کی مستحق ہیں محتاج ہے کہ ان کے ساتھ رحمت کا سلوک کریں پیار محبت سے پیش آئیں وہ اپنے جو ہے گھر والوں کو ماں باپ کو بھائی بہن کو پورے کنبے اور قبیلے کو اپنے شہر کو اپنے گاؤں کو چھوڑ کر کے آپ کے پاس آتی ہے وہ آپ کے پیار اور محبت کی محتاج ہے آپ اس کے ساتھ پیار سے پیش آئیے اس کے ساتھ محبت کا سلوک کیجئے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کدیس ہے خیر خیرکم لے رکم تم میں بہتر انسان ہوا جو اپنے اہل کے لیے اپنی بیوی کے لیے بچوں کے لیے بہتر ہو اور میں اپنے اہل و عیال کے لیے سب سے بہتر ہوں لہذا عورتوں کا یہ حق ہے ہمارے اوپر کہ ہم ان کے ساتھ بہتر معاملہ کریں رحمت سے پیش آئیں ان کے ساتھ پیار محبت سے ان کے ساتھ پیش آئیں یہ نہیں کہ وہ کمزور ہے تو اس کو ستائیں کچھ لوگ اپنی بہادری کمزوروں پر دکھاتے باہر بھیگی بلی بنے رہتے ہیں گھر میں پہنچتے ہیں تو شیر ببر بن جاتے ہیں چیخنا چلانا مارنا پیٹنا تھانے دینا عورت کو یہ قطن جائز نہیں ہے اللہ کے سل نے کہا ہے کہ اگر مارنا بھی تو ہلکی مار مارو چہرے پر نہ مارو انگلی سے انسان مار دے مسواک سے مار دے انسان اس کے پیٹ پہ اس کے ہاتھ پہ کچھ لوگ تو لاٹھی ڈنڈا سوٹا لے کر کے مارنا شروع کر دیتے دھڑا دھڑ مارتے ہیں اپنی بیوی کو میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے ڈنڈا ٹوٹ جاتا ہے لاٹھی لے کر کے مارتے یا اور کوئی چیز ان کے سامنے آئے اس کو اٹھا کر کے مارتے بےچاری کمزور اور بھاگ بھاگ کر کے اپنی جان بچاتی بہادر بنتی ہے بہادری بجلی ہے جو کمزور لوگ ہوتے ہیں نا وہ ایسا کرتے ہیں جی اور جو یعنی جن کا ظرف بہت ہے یعنی جو جن کے پاس ظرف نہیں ہوتا وہ ایسی حرکتیں کرتے جو اونچے ظرف کا ہوتا ہے اونچے اچھے خاندان کا ہوتا ہے علم ہوتا ہے وہ کبھی ایسی حرکت نہیں کرتا تو چھوٹوں پر رحم کرنا چھوٹوں سے شبقت کے ساتھ پیش آنا جو بھی آپ سے چھوٹے عمر میں چھوٹے ہیں یا علم میں چھوٹے ہیں یہ اس طریقے سے کمزور طبقہ ہے غریب لوگ ہیں اور محتاج لوگ ہیں مال نہیں ان کے پاس دولت ان کے پاس نہیں ہے آپ ان کے ساتھ رحمت کا برتاؤ کیجئے آج ہمارا معاملہ بہت تکلیف ہوتی ہے بہت افسوس ہوتا ہے کہ ہم بچارے جو غریب لوگ ہیں ان کے ساتھ کتنی سختی سے پیش آتے ہیں ان کو ڈانٹتے رہتے ہیں ان کو یعنی اللہ المستان ہمیں چاہیے کہ بیچارے ایک تو خود ان کے پاس مال و دولت کی کمی ہے ایک تو بچارے خود وہ پریشان حال ہیں اور اس کے دبے ہوئے ہیں اوپر سے ان کو اور انسان دباتا ہے کس قدر غلط حرکت ہے اللہ کے سر صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کمزوروں میں تلاش کرو مجھے کمزوروں میں تلاش کرو اگر تم آؤ مجھے نہ پاؤ تو دیکھو کمزوروں کے ساتھ مجھے تلاش کرو آپ کمزوروں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے ان کے ساتھ جاتے تھے ان کی ضرورتیں پوری کرتے تھے ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے انسان کے اندر توازو یہیں سے آتا ہے کہ جو کمزور لوگ ہیں غریب لوگ ان کے ساتھ اٹھیے بیٹھیے ان کے ساتھ چلیے پھریے ان کے ساتھ کھانا کھائیے. ان کو اپنے دستارخوان پہ بٹھائیے اپنے دسترخوان پر ان کو بٹھائیے ان کے ساتھ پیار سے بات کیجئے وہ دو پیار کے محتاج ہیں وہ یہ تو بے چارے زمانے کے ستائے ہوئے مامل دولت کی کمی دبے ہوئے کچلے ہوئے اوپر سے ان کو ہم اور دباتے ہیں اوپر سے ان کو اور, اور ہم کچل دیتے ہیں کیسے انسان کا ضمیر گوارہ کرتا ہے اگر آپ نہیں کر سکتے ان کے ساتھ رحمت کا معاملہ تو سختی بھیجیے ان کو ڈانٹیے بھی مت. ان کے ساتھ برا بھی سلوک کم سے کم اگر ان کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے تو کم سے کم ان کے ساتھ برا سلوک تو نہ کیجئے لیکن لوگ برا سلوک کرتے ہیں سب ستاتے ہیں کو چھوٹوں کو گاؤں میں کوئی پردان ہے گاؤں میں کوئی جو ہے ماتو ہے زمیندار ہے دیکھیے بچارے جو غریب لوگ ہیں کس قدر ان کو لوگ ستاتے ہیں ان کی زمینوں پر قبضہ کر لیتے ہیں گھروں پر قبضہ کر لیتے ہیں ان کے درختوں کو کاٹ لیتے ہیں اور اس طریقے سے زمین بڑھاتے رہتے ہیں کیا کیا لوگ کرتے ہیں وہ ایک تو دبل دبے اور کچلے ہوئے لوگ ہیں ہمیں چاہیے کہ ان کے ساتھ پیار سے پیش آئے اللہ نے آپ کو مال دی اللہ کا شکر ادا کیجیے احسان مانیے اللہ تعالیٰ آپ سے مال چھن سکتا ہے جس رب نے آپ کو مچا کہ اس کو نیچا بھی آپ کو کر سکتا ہے جو نیچے اللہ تعالیٰ ان کو اوپر بھی کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے تخ دیتا جسے چاہتا بادشاہ دیتا ہے جسے چاہتا بادشاہ کو چھین لیتا ہے مال چھین لیتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں انسان کو غرور نہیں کرنا چاہیے کبھی گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے تکبر نہیں ہونا چاہیے انسان کے اندر تو یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک دم چیز عام ہے اور اگر آپ غریبوں کے ساتھ اٹھیں گے لوگ آپ کو تانا دیں گے لوگ آپ کہیں گے کہ کیسا انسان ہے کی کہ جا کر کے ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تمہاری کوئی عزت نہیں ہے عزت میرے بھائی سے نہیں آتی آپ ان کے ساتھ رہیے وہ آپ کو دعائیں دیں گے ان کا حوصلہ بلند ہوگا اور اس طریقے سے وہ بھی معاشرے کے اندر اٹھنے کی اور جینے کی کوشش کریں گے لہذا یہ بہت ضروری ہے کہ جو بھی ہم سے چھوٹا ہے چاہے مال میں علم میں دولت میں یا کسی بھی چیز کے اندر ہم ان کے ساتھ شفقت کا برتاؤ کریں یہ ہمارے دین کی تعلیم ہے اس طریقے سے یہ بداؤ ترمیزی کے روایت صحیح روایت ہے اور ایک روایت کے اندر ہے کہ لئی سمی سخی رہنا عقیل کبھی رہنا وہ ہم میں سے نہیں ہے جو ہم میں سے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور ہم میں سے بڑوں کا ادب اور اس کی عزت نہیں کرتا لہذا بڑوں کا ادب کرنا اور بڑوں کی عزت کرنا یہ ہمارے اسلام کے اندر مطلوب ہے اور ایک حدیث اور سنا کر کے اپنی بات ختم کر دوں اسی سے متعلق ہے سر ترمیضی کی صحیح حدیث ہے امام البانی رحمتہ اللہ علیہ صحیح قرار دو کہتے ہیں کہ ایک شخص آئے بوڑھے آدمی وہ قان عید النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہتے تھے سے ملاقات کے لیے آئے تھے فاطا القعم ای اول ہو قوم نے ان کے لیے یعنی جگہ دینے میں تھوڑی تاخیر کر دی لوگ بیٹھے ہوئے تھے بولے شخص آئے اللہ کے اصول سے ملاقات کے لیے آپ کے ساتھ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے لیکن لوگوں نے آپ کے لیے جگہ بنانے میں تاخیر کر دی تمہارے میں نے کیا فرمایا لئی مِنَّا ملّم مَنْ رحم يَرْحَمْ و وَلَمْ یو كَبِيرَنَا کبھی رنا وہ ہم میں سے نہیں جو ہم میں سے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور اس طریقے سے جو ہم میں سے بڑے ہیں ان کی توقیر نہ کرے ان کا ادب احترام نہ کرے لہذا جب بڑا آئے تو اس کا حق بنتا ہے کہ آپ اس کے لیے جگہ دیں بڑا عمر میں بڑا علم میں بڑا کسی بھی چیز میں بڑا جس بلکپن کا اسلام کے اندر اعتبار کیا گیا آپ اس کو جگہ دیں یہ ہمارے بھی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترمی جی کی صحیح روایت اس طریقے سے ایک صحابی یا اشق ہماربی کے پاس تشریف لائے اور ہماربی کو دیکھا کہ اپنے حسن حسین کو بوسا دے رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس اتنے بچے میں نے کسی کو بوسا نہیں دیا تمہاربی نے کیا فرمایا اللہ تعالی تمہارے دل سے اگر محبت کو چھین لے تو ہم کیا کریں پھر آپ نے کہا جو جو بچوں جو چھوٹوں پر رحم نہ کرے بڑوں کا ادب نہ کرے وہ ہمیں سے نہیں تو یہ اسلام ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے تو یہ سب کرنا کیا ہے بڑے گناہ ہے یعنی کسی کا ادب نہ کرنا بچوں پر شفقت نہ کرنا یا رخسار کو پیٹنا گریبان کو چا کرنا نہ ہور ماتم کرنا یا اس طریقے سے دھوکہ دینا یا تلوار اٹھانا یا ہتھیار اٹھانا دھمکی دینا قتل کرنے کے مسلمان کو یا اشارہ کرنا اس کی طرف یہ سب کیا ہے بڑے گناہوں میں سے ہیں لہٰذا یہ بھی ایک بڑے گناہ کی پہچان ہے کہ جن گناہوں کے کرنے والے کے بارے میں شریعت کے اندر یہ لفظ استعمال کیے گئے ہوں کہ لئی سامنا وہ ہمیں ہم سے نہیں ہے اس کا مطلب یہ کیوں بڑا گناہ اللہ رب العالمین ہمیں ہر گناہ سے محفوظ رکھ امین و صلی اللہ علیہ وسلم محمد و علیہ و صاحب ازم عین و جزاکم اللہ وسلم اللہ وبرکاتہ